مولانا مفتی فضل عام صاحب چشتی جامن برقات کو بلا دیا آپ کے آمن سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کیجیے نارے تحقیر نارے ری شال نر ری شال نرے تحقیر نارے حیدری نر حیدری محمد اللهم كفاء والصلاة والسلام على سيد الله محمد محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاة والوفاة أما بعض فأعلم بالله إن الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله اسرا بالعبد ذي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سبحان الله الله باركنا حولا منت بلاری سدمان لاگی و سد کر منو سن سن مو تسلی چیب سلا دور سلا سیدی یا رسول دونوں سہلکیا سی دبی بند سنا تو سنا ملکی یا خاتم مبی مکین السلام علیکم ہم دو سنا دردے ختم لمبلا نہ سنا تو بات اجرانا دعا ہے بڑا لمی جلا مزدور کریم بندہ ناچیز چیز نو ہر خطار تو مافو فرما نوسو شاتان د فتنیا تو ہمیشہ دیپنا بخشی اج دے عمر کچھی کا جلسہ سایام ب سلسلہ جش نے النبی صلی اللہ ملاد کی مجلس کی طرفوں منقد ہوا دعا ہے اب لال امیم جلح مجد کریم جن اس کا اہتمام فرمایا انی اطار اتا فرماوے دوستو بندہ لا چیز اس محفل دے عنوان دے مطابق میرا جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے حوالے ناری جنابنا نال مخاطب ہوے گا اللہ تبارک و تعالی من شوری سدر بخشے امین سید العلماء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعداد نے کے قیامت تک جاری اور ساری رہن گے کیونکہ ماہوں خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اندر اولیا کرام دا سلسلہ جاری رہنا اور اولیاء تو کرامات ظاہر ہوں ہر ولی دی کرامت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے زندہ بوجلہ ہے کیونکہ نے انسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کرامت ظاہر ہوں تو ہر ولی گلی کرامت اپنے نبی کا موجلہ ہے بلکہ ہر ولی دا وجود نبی پاک سرکار کا ہے مگر دو موجود ایسے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم د کہ باقی ہر موجہ پچھلے وچوں کسی نہ کسی نبی اتا ہے یا اس نسل اتا ہوئی دو موجلے ایسے نے جڑے صرف خاصیت نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو آل آل سکتا اس تو علاوہ بھی کوئی ہون میرے نظر اس وقت دو موجرے اللہ تعالا کا قرآن اور دوسرا مراج پہنچ پاؤ کیا بات روک والا خرشبان اللہ تو رن دا موجلہ کسے نبی نو نہیں عطا ہویا اور میراج دا موجہ بھی کسے نبی نو عطا نہیں ہویا اور اتھے میں جناب دے معلومات اضافے کی خاطر گل کر جا کہ دیوبند مدرسے کا بانی کارسم نانوتری نے الناسچ لکھے ہے کہ نبی کا جڑا جہا ہے نا وہ نبی قبضے اور اختیار چندہ ہے اللہ تعالیٰ قبضہ دیتا ہے وہ جس چاہے ظاہر کریں ذہن چ رکھیا جے کسی نہ کسی جگہ تو کم دے گا تو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا موجود ہے جڑا کی خاصیت ہے اس اللہ تبارک و تعالی نے یا اپنے پاک محبوب کید دی کرائی سرکار نو اپنیا عظمت بری نشانیاں وکھائی نے یعنی حضور سرکار نے یا ویخ یا ہزور نیا ہے آپ علیہ وسلم دا اے موجرا جیڑا دیدار خداوندی تے سے مشتمل ہے نا یہ سب تو آخری انعام ہے ربو لال امید لا آخری انام ہے رب کا جے دے تے رب سونا ایک زیادہ راضی گا نا زیادہ قرب دے گا اپنا اسی طرح اُن ایک زیادہ دیدار اور جلوہ ظاہر فرمائے گا اس واسطے ادیش پا ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر کسے دا احسان دا بدلہ دے د صدیق اکبر میں احسان کا بدلا قیامت نب کا فرما حدیس پا کے ہے کہ حضور سرکار نے فرمایا یت اللہ لاس یومل قیامت آمتن ولہ کا خالصا یا باب با بکرن بکر اللہ تبارک و تعال نے قیامت نوگا نام جلوا ہے تینوں خاص تجلیا کو حاصل سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تجلیا لکا خاصتا معلوم ہوا اس دے دیدار دے نار دی کوئی شے ائی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اے باقی ہوے تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے دولت اس رات نو ہوئی جس دی تمنا بنی اسرائیل دے سارے نبی کرتے گئے سڈے بابا فرید کا نام سنیا جنا؟ دے نا آپ تل کلو ہے آپ فرما نے میں موسا کلی ملا اسلام کے دربار سے حاضر ہویا بابا فرید فرما نے میں موسا کلی اللہ علیہ سلاد و تسلیم دربار سے حاضر ہویا تے میں وکھیا تے سنیا حال تک بھی حضرت مورسا کلی اللہ علیہ السلام سلام قبر مبارک تو آواز آ رہی سی ربے آ رہے رب میں نو اپنا دیدار کرا دو اندازہ لگاؤ لگا عز… عظیم دولت ہے قبر شریف چالے منگ رہے نے مگر دولت عطا نہیں ہو رہی اور سدکے جاؤ اس محبوب تو جنہاں نو بغیر منگیو اللہ عطا فرما چھوڑی ہوں میں جناب دے سامنے اس مراج شریف دی آیت مبارکہ دے حوالے نال گفتگو چاند کرد دے کھولا گا اس تو بعد جناب تو اجازت چاہو گا یہ واقعہ تویل ہے میں بیان نہیں کرنا میں چیدہ چیدہ گلان جناب نو سنا اشادر بانی فرمائے سبحان مسجد مسجد الارک بارکنا ہول نر من هو تنا ہوس خونم فرمان دے اللہ پاک کے اللہ اللہ کے جے سیر کرائی ہے اپنے عبد مقدس نورات دے تھوڑے جے حصے وچ سبحان اللہ مسجد حرام تو مسجد اقصا ولولے نور یہو من آیات نا تاکہ وخائیے اساں اپنیا نشانیاں سمی بسی ذرا مگن کو سبحان اللہ بے شک اللہ سن والا دیکھن والا نبی سمی بسیر بے شک نبی سنن والا تے دیکھن والا ہے بے شک اللہ سنن والا دیکھن والا ہے دونوں معنی برحق نے دونوں معنی برحق نے درا گورنال سمجھنا اتھے بیان گریشہ کرنا لیے وہ ایک غلط فہمی دعوی دال ہے اکیدہ بھی صحیح ہوئے گا ایمان درست ہوئے گا اللہ وحدہ لا شریک لال سونے نے جدو اس آیا مبارک شروع فرم ایک لفظ سبحان لایا جا من اللہ پا کے سیر کرائیے اپنے بندہ مقدرسن سوال اٹھتا رب سونے میں سبحان ساید شروع اسرو چوں ل سبحان دیا حکمت بے شمار میں ایک حکمت جناب سامنے بیان کرنی ہے اللہ وحدر شریک مولا سونے آئے مبارک دے اندر نبی سرکار دے اس سیر مبارک کا ذکر فرمایا ہے نبی پاک سرکار دے اس سیر دا مزید تذکرہ سورہ نجم دے اندر ہے تیسرا احادی یا ضعیفہ موجود ہو سرکار سرکار تعالی علیہ وسلم محبوبِ خدا نو سیر جو رب نے کرائی عرش آدم آلم جا کھلا تا ہے حبیبِ خدا سرکار ن لوکاندے ذہنہ ویچ کہیاں کمزور ایمان والیاں دے دماغا ویچے خیال تے وسوسہ اٹھنا سی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے رب سونے دے درمیان فاصلات سی مسافت سی بورد سی دوری سی ادھر پاک نبی سرکار نے مکام اندر رب سونا عرش مولا موالہ سی یہ سفر نبی پاک نے تع رب ہوئے رب دے نیا مجسمہ یا مشبہ وے اللہ دیا بندیا یہ عقیدہ ایمان والوں کا نہیں یہ خیال وسوسہ گندہ اٹھنا سی رب سونا ارش آلم نبی پاک مکہ شریف دونوں دے درمیان سفر کا جی سمجھا جی خیال آیا ایمان کمزوری کے بال اندر میں پڑیا وے اے چا کفر بنا وے رب و حولا شریک مولا سونا اے فاصلہ توٹ نہیں رکھد رب سونا فاصلے بورڈ دوریا تو پا کے رب وا شریک مولا سونے نے پہلو ہی سبحان فرما چھوڑیاب دسیا جا خیال پیک دے جے میں اس کو پاک کیونکہ میری شان اقرب اک لوئی من حب ل سونے سونا شاہ ہی زیادہ ایک اور بات پہ لمایا کا فرما نے علم تے قدرت نال رب سونا اپنی مخلوق دے مثال اتنے اکلان سمجھا نہیں جا بارے یہ اکھنا پہ وہ او ہی ہے او دی شان کے خدا دے بندے پر رب دے سبحان فرما دی حکمت تیرے سامنے پہ بیان کرنا اللہ وحدہ بہدر شریک مولا سونے دسیا خیال کرن لگ لگا میرے تے میرے حبیب دے درمیان فاصلہ سی بڑا وا فاصلہ پیا سی میرا نبی ٹردیا ٹردیا میرے قریب ہویا جائے خبردار نہ سوچیں رب لا شریق دور نہیں توجہ نہیں فرمائی اتنے شاہ رگ تو نڑے آپ اچھا دے تیری میری شاہ دے نیڑے تو نبی پاک تو دور سی توجہ <laughs> نہیں کی <laughs> قسم کر کے اللہ رب واہ لا حلا مولا ضرور کلب رکھتا اپنی مخلوق کے نال لیکن بکولی سیدنا شیخ رومی آل فرماؤ نے اتر سال بے بے بےکیا ہست ربن باجان فرما نے رب ن اپنی مخلوق نال ضرور ہے پر ایک اور گل ہے کہ ساری سمجھو باہر سمجھو باہر خاجا غلام فرید فرما کوٹ متل شریف والا سناو برابر نہ آخو سبھا اللہ کوٹ مٹھا لا داجدار فرما یار فرید ایاان بیا یار فرید ایان अकीदा दीन ईमान तोड़े पकड़ी चढ़ाव नार हर सूरत रच ہر جان مور جمال دھو سر جانور جمال دھو سے اظہار ڈاکٹنال سبحان اللہ سدک جاو پاک نبی سرکار گل کھول لگا حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ مچھلی سمندر کی تہونس پیگمبر او تھے ربنال گل کر رہے ہیں لائی لا اتے بھی فاصلہ نہیں تو جڑی کی وہ مچھلی کے پیٹ چھی سمندر کی تہ لیکن جناد یونس تے رب درمیان فاصلہ نہیں جڑا سمجھے نا فاصلہ کہ ہوں وہ کیوں کہ سمندر دیتا بچے رب ہوں ارشتے ہونا ہے, ہے بڑا ہی فاصلہ پیا بے وقف ہے, ہے حضرت مجدد مجرفانی شیخ احمد سرحدی فرماتے ہیں جس نے یہ سمجھا رب دی ذات کی رات ارشے محلہ تیٹھی اس اپنے رب نو نشایا ہی نہیں توجہ نہیں ہوگی اپنے رب نو نشایا ہی نہیں کہ جدو رب عرش نہیں سی سنایا اسے ست کتنے سی رب توجہ ہو گی ارش تو مخلوق رب دی تھی بنیا نا تو خالق اپنی مخلوق دا محتاج ہوے کیون ہو دے سکتا رب ارش پہ بیٹھا ہے یہ مجسمہ ہے مشبہ دا عقیدہ ایک درد مذہب فرکے ہوئے دا عقیدہ نہیں اہل اسلام کا رب سونا ارش محلہ تاس شکل رکھنا ہے جہاں کہ اس دی شان دے مطابق نے جو میں اس واسطے گل تر اے ضرور عقیدے کی گل ہے میرے کوشک پہ بست چوک نے بسترا چوک نے دا چوکرا جڑا تارک جمیل ہے نا زلیل اسٹ اس میرے کو پہیے میں تہن دکھانا اس کیسٹ وہ پیا دعا منگد فیصلہ باد دہران آبے اس کیتی ہے رمضان شریف موضوع سی شام میں فاروق آزم و احترام والدین اس ہے یا اللہ تو دے آ گئی ہوں آ جا ہو آ اور آ جا سامنے آ ہم تیرے پاؤں پکڑیں ہم تیری گود میں لیٹیں میں آخیا مول بھی لگتا ہے رن کی گود چوٹ کے آیا ہے تو رب نو بھی ایجی خرا وہ بھی ہے اور یہ وَنَا مراد ترا کباڑا ہوتا نہیں کہ رب کی ذات کی تعلق گود نال کی جسم نال کی پیراجہ کی تھی اور رب سونا یہاں گلا کے جسم جسمانیت لے سک مسلے ہی شہر ایسے الفاظ بخلا رب سے چاہ کا ہو سکتا ہے رب نشان والا بندہ ہمیشہ یہ یاکھے گا یا مولا تے کریب تو تے سامنے میں ارسا تین ویچ سکتے تاہر ہوجہ توجہ کوئی نا بولو بولو سبح اللہ मैं इस वास्ते सुना ना, पता लग जाए तुसा भी दुआ दी शरीक हो आईए चलो कोई नहीं दुआ के शरीक हो आईए हम जी दुआई एजी लांती होनी है कुफराली सुनी चे कितों तवाजो की ایمانال بنتی دی ایمان دیا گلان چھ دستے کون ایمان ماننا پیا بس ہر کوئی واقع زور دے ایمان عقیدے کا فتح کون عوام بچاری نوں کہ اللہ سونے کے بارے ایسا کی نظریہ رکھنا وجہ پی تیار سبحل اللہ خبردار رب وہادر اولا شری کملہ سونے کے بارے تینوں کا دسنا واؤ اے نہ سمجھی رب, رب, رب, رب, رب, رب ہے رب جاندا ہے رب ٹورتا ہے رب بجتا ہے پاک کتے تو پاک سجے تو پاک خبے تو پاک اگے تو پاک پوچھے تو, تو, تو پاک خدا دے بندیاں اگے اتنے تھلے تیری میری نسبت بننے رب دی نسبت کوئی شاید جہد تو پا کے لے سکا می شا سوال پیڑ دیکھنے گا چشتیا اللہ دے بارے اصل سننے اللہ ارش دے خدا دے بندے دروے وے خود رب دے عرش پہلوں سمجھاواں سمجھا چھوڑا رب وحد شریک مولا سونے دیتے بیان کر لگا شیخ عبدالحق حق محبت احمد اللہ اخبار لخیار شریف کے اندر شیخ ابدل ابل جبن پری احمد اللہ علیہ بہت بڑے نے لے نال حضرت شک محد سے اخبار لخیار شریف دنبر گل لکھی جلی کرن لگا اے میری اپنی گل نہیں اللہ کے ولی سونے نے نقل فرمائی جاتر مدنی سرکار دی سو وارا زیارت ہوئی سی زی نبی پاک بھی دی خبل حق محدود رحمت لال ہے آپ لکھے فرمایا رب سونے تن عرش نے تن عرش نے چشتیہ اصاہر سنتے رہے آ تو اج دو ہوئی کبھی بچے خدا دے بندے اگر وہ تین خدا دے جا اللہ دے فکیران نے لکھے نے سنا बहुत सही हे कर शबला अर्समाना तो उधे की छत अकाे दन्नत की छत छत जन्नत छत सतवे तो उ जन्नत जन्नत छत रब अर्श बना है और सारी سب ملتی سکھ آئے سب بیماری آئے سب تقسیم اگیے وہ مرکزی مقام واسطے رب سونے نام اس دنیا بنا واسطے رب سونے نے ارش بنا لے اٹھے رحمان رحمان ان جڑا اپنے رحمت فرماوے لے تیر غیرہ تیری پر فرق یہ فرق کتنا میں اپنے جی رحمت فرما ہے وہ ظاہر بھی رحمت تو باطن و بھی رحمت ت غیران تے جی غیر کردار تین رحمت لگے پر حقیقت جو استدراج ہوں سہمت ہوں رب اپنے دشمنوں حقیقت جو رحمت نہیں انہاں کرتا انہوں پرجا برجا فرد رسی بنی کردہ تاکہ اے اور زیادہ میری نام فرمانیت مگن ہو جان رب کبھی بھی حقیقت رحمتہ دشمن اپنے سجڑ فرماؤں گا توجہ نہیں کی سب سبحان اللہ <تصفح> جڑے جیندے بیٹھے جو اچھی آواز سبحان سباہ لر ویک سد کے جا سر کے جا رب سونا اٹھو عرش آلم تو جو تقسیم فرماے سب چنڈ دے سب چالک ارشد ساری قینات دینا دنیا ساری دینا لئے رب دی نشان دے تجلے نے کیونکہ رحمان آخری نے جڑا اپنے گھران تے رحمت فرما اللہ سونا اتوں جو ونڈ دے اور سارا دے چرش آلم تو رحمانی قرآن خدا کا سنا وا تے دلیل دے تلیل دے دے اشاد رہمان نے ارش ت فرمایا رحمان نے اتنے تا اس میں رحمان دے تجلے اٹھے اج جی وہ دے مطابق توجہ فرمایا دوسرا عرش رب سونے کا کعبا اللہ ہے उथे अरश तहमान का, का रहीम क्यों रहीम उन्होंने आखते नहीं जड़ा सिर्फ अपने हत रहमत फरमा जो नहीं फरमाई दीन अपन दें दी ईमान अपन दें दई राजे अपने हथ سدک جا لاکھ قسم دیا نبوت صدیقیت شہادت ولایت اے جو عبادت احکام کام آئے نہیں رب رحمت جہی کا فرما ہے وہ صرف اپنیا کرفر جے منافق جائے خالی ٹھوری پا کے واپس آئے اتوں لب کچھ نہیں سکتا کھ نہیں رب جا جا تو کردائی الاا لوٹا آخر جانا رہی مل آخرا رب آخرت دریم کیونکہ آخرت دن رب سونے میں جو بھی ونڈنا وے صرف غیر دور حصہ دینا اتنے کافران کھ نہیں لبے گا آپنا ہوافر شریک مولا اسی طرح کبے اتو جو بھی بنڈا صرف اپنیا فرما ویران نہیں لکھ جان منافق تباد کر کر کے آ لانت لے سکتے نہیں انمت نہیں لب سکتی رحمت لبھی کابے شریف جایب نو والا ہوئے ہاں پکی گل جی باندھ ربلا شریق مولا کابے کی بولو بولو بولو سبق یاد کر لو عرش آدم تے وچ کی رحیم رحمان ہوے گیا ساروں ونڈے رحیم ہوے گیا آپ نو ونڈے دو عرش اے ہو گئے دو عرش تیسرا ارش سناواں تیجا وہ کہڑا تریجا عرش کامل مومن کا دل باب فرید ورگے دا بہاول حق زکری ملتانی ورگے کا دل اے اللہ دا عرش ہے کرام دیا کتاباں لکھیا ہے کلبل موکمن ارش اللہ مؤمن کا دل اللہ کا عرش ہے آئے آئے آئے آئے. اللہ درش ہے کہ دل مؤمن دا دل رب دا عرش ہے ایسا خدا ہے کہ لا یاسا ہونی سمائی ولا اربی ولا کی یاسا ہونی کل دل رب فرما ہے نہ میں آسمان میں سما سکنا نہ زمین سکنا جی سمانا وا تو کسی کامل مومنٹ دل سبحان اللہ کامل مومن دا دل کاملے جی وہ بھی شان دلائق نے کسم بہادلہ شریق مولا جی توجو فراگرا یہ تین عرش نے تیسرے عرش کی گل سنا ایک شخص سی انہیں خواب ویخیا میں رب ارش نو موڈ اٹھایا ہوا سویرے اٹھا ہوئے علم گیا تے وہیں چنگا تہن لگے کسے علم والے نو سنا کیونکہ خواب دی تعبیر جو دیکھی جائے خواب وہی ہوں کسی یہ سنا بڑا آ خواب دیکھے مر بہڑا ہی تیر خلاف ہویا کھڑا ہونا یہ حدیث پان توجہ چاہے دی ہوں خواب دیکھ میں ارشن موڈ چپ سویرے اٹھے دے کول گیا آلما مشکل حل کی اے ہو جا خواب جی ویک کتاباں کم نہیں باج دے کور جا جڑا دل دی کتاب نمجدے مارفت خواب دیب ہو جائے ویسد کی جنازہ جا رہا جنالا دے دے آد ناؤ باجلیل بوستا وشال ہوا وے ادا او جنازا لے چلیا پریشان ہوا خواب آیا سن جی آپ کا دنالے موڈا کے دے ل جدو منجی نوڈا دتا سو باجویر مستا چار پائی اٹھ کے بارے میں فرمایا ہو جا تیرے خواب دی تابیر ہو گئی ای ای ای ای اللہ پورا مدرا زبان اللہ فرمایا تیرے خواب دی تاب ہو گئی کیونکہ قلب مومن نے ارش اللہ مومن دا دل رب کا ارش اور سلال اچھے دا چیا اے رب دے درش جڑے تین بیان کیتے نہیں کسی قرآن کی آجت ثابت کر میں آخانگا کملہ میں شاید عبد الق دا بیان دسن لگا آنے بس ملا جمبر اللہ نے اپنے تین ارشان ول اشارہ فروایا بس ملا ہر رحمانی منہ مندر دل والے ارش و اللہ اس میں ذات کو اشارہ ہوا ہے کیونکہ ذاتی تگلے اتنے ارش مولہ والے اشارہ ار رحیم کا اللہ والارا کن ارش خدا نے بس اشارہ کھلائی پھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ یار پہلو اللہ مومی رحمان رحیم اگے دوسرا چاہتا ملنا تو کا جو بھی ملنا ملنا جب پہلو آئے گا तवजो है कोई ना कसम वहाला शरी शरीक मौला दी की सुनावा गलां बथेरियां जब मैं बह जावा सारी रात लग जा, जा रब वहा शरीक मौला ने अपने फकीर जड़े आई रोस कुत बली जो इन्हू रब योजना बनाया रहे बनाया गया है कि कहना अंदर जो भी फेज आई وسیلے کوئی من کے کھانے ہو کے کھانے ہاں کملا کئی ہوں نے نیچ نیچ ہوتا ہے جہاں کھاوے بھی سہی بو کے بھی سہی پوجیوں کی تھی ہاں تسا نیچ سمجھتے برادری چھوٹی ہوماقت چلیا نیچ جیڑا جستفا کریم سرکار دین کو ہٹیا ہوجہ قسم خدا بھی کر کے آنا اکرم کم بلہ ہے اتکا کم ربام جڑا جی تے بہتر پرہےدگار ہے سارے نزدیک بہتی ستوار نیچ کی نشانی نی آئی خوشی بھی سہی باقسی بھی سی اللہ کے پیاروں نیچ کی نشانی نی ای رب بہادر لال شری کم لال تو مدنی سرکار دو دین تو دور وہ سی بھاوے وہ جنہ مرضی اچھی برادری والا ہوئے سمجھی نیچوں کا نیچے آر بھر فرما رے میاں سال فرما نے نیچا دی اشنائی کولو یار فیض کسے نہیں پایا میرا مزے آج زبان اللہ ہو آج زبان اللہ سدکے جا سڈے شہر علی پور خیر پور تے گل سنا دیا بول بولو خیر پور تے اتے ایک دربار ہے اللہ دلی کا جا نام محب فکیر جلایام کی بڑھڑی ماں پچھا جھوڑے چکی رکھنا سدمت کرنے والا ہوئی نہیں انہوں گو چکی رکھنا پچھا جھوڑے چکی رکھنا ایک موڈے کے اتنے مشک پانی بھی چکنی بڑا جنگل دیا باندھا علاقہ تردی پھردہ رہنا جی کوئی پیاسا لبنے انہوں پانی پلا سر نے یاد رکھا پلاسان اللہ پانی پلا نماز اپنا جو فرض خلا پورا کرنے ماں دی خدمت بھی کرنی پیاسے پانی بھی پلانے آخر اس مقام تے اپنے کہ سو بندے نے جنگل جتے بھی بیٹھ کے یاد کیا वखरा वक्रा खलोता याद किता मोहम फकीर हमारा पानी पिला सौ ही सामने आ गया सौल बचत वक्त हाजिर हो जाता सी मोहम फकीर का दरबार सड़के जावाचों एक कराम बुढ़ी माई उथे गई बड़ी बीमार हकीम ला इलाज कर छोड़ आए जाके دوائ شیشیا شیشیاں لے گئی جا دربار سے بڑی مائی سی بابا اے. بابا اے. شیشیاں دوائیاں والی اٹھائی تر پیا فرمایا آ. اصا ترین دوائی لے چلے گئے. شفا لب جانی <laughs> <laughs> <laughs> اور دوائیں کی لوڑ نہیں لانی سویے بابا جائے بابا جائے شیشیا دوائیا والیا اٹھائی پی آوے فرمایا اصا تیریا دوائیاں لے چلے آئے شفا لب جانی اور دوائیا کی لوڑ نہیں لا کی اٹھیے تھے ہوں جا نیچ آکھے گا مر جائی جان رہے حالانکہ جلا ہے لیکن نیچ دا خیال آئے گا کیوں ایمانو فارغ گورن کافر تو نہیں بنے گا لیکن نہوست ایسی پہ گی نہ کدی یہ کام کرے گا جہاں ایمانو فارغ ہو جائے کیونکہ اللہ نو اپنے ولیاں کی خواتی بڑی آپ کو بلا فرق ای جنگ نہیں چاندی ایس لائی کو لوگ کسی نہیں کایا سد سید گے سید بڑا اچھی برادری آخری سیلکر دشمن بن حضور دا دستارک بن جائے نیچ سمجھی ہوگی جی سید سمجھے گا ایمانوں جاے گا ان سد آخر ہرام سید کہنے حرام وہ نیچے جن یاروں منا بھاوے چھوٹا ہوئی او اور کئی بہت دے, دے, دے رب ولا شریک مولا اپنے فکیران وسیلے تو بغیر کھ دئی توجہ نہیں دی دلیل دیا بول بول بول دنیا اُن چیر رہی ہے جن چیر اس دھرتی دے الا کرا بندہ رہنا جدو مک گئے رب کی کرنا توجو نہیں بے رب ہر شہ نوا مار دینا کیا مخت معلوم جو کچھ صرف اپنے منہ دین اپ منہ دیا باقی بھی کھدی جائیں مثال دینا وہ کسائی کردہ نا بکرا گوشت اور کھے واسطے کردہ भी ले आस्ते, आस्ते कादे करदा है, बंदे आस्ते, ते कुत्ते भी छिछड़े खा लेंगे नेकी हुई आ कसाई आंदा चलो बच जो गया मुड़ तुम्हें भी खा लो पर असल मकसद क्या की हों गोश्त बंद खाना छिछड़े बिलियां भी खा लेंदियां ने कुते भी رب سونے آج وہ بھی بنایا ہی نا یہ صرف اپنے آنا ہی جڑے وہ دشمن نے رب آدر چلو تسی کترو تصویر کھا دی توجہ جڑ جی دی مثال دینا تسی پا ہو سب کسائی تھوڑے بیٹھے ہو جٹ دے چوکھے بیٹھے دینا جتان کی مثال دینا تو پانی لانا فصل جڑی بوٹیاں بھی ہوں نے پانی جڑی بوٹیاں نو لینا کہ فصل نو لانا जड़ी बूटिया लग जाता कि नहीं लगता पर तेरा मकसद की हों चलो भी पी पीती रखो जुड़ी बूटी कि चिर रखना है? जिना चेर वो फसल में नुकसान ना दे जदों नुकसान दे लगन मुड़ चुकना रंबा مارنا میں کھیتر بنایا توجہ جسے بنایا خلاف بول چلیا بول بول سبحان اللہ سبحان اللہ جی رمبا چپ کے گوڈی کر کے مارنا چلنی جڑی بوٹی پڑھاؤ سان چی گوار سو جنا چاہی فصل نو کچھ نہیں سوکھنی آپ پانی لائی آدے سن تھنو خواہش لائی آدھے سن رب آنیا کا فرچ لین دینا دشمن اشر سجنا کچھ نہ جب یہ اپنے بننے کو رابے کوشش کرے سن رابسے بول بول سبحان اللہ خدا کی قسم کر کے اللہ بدبخت قوم سمجھتی ہے انگریزوں کے صدقے ہم کھاتے ہیں اور بے وقوف دنیا دے کافر حضور کے مومنا کے دے سدکے پہ کھانے توجہ نہیں آ سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں خدا دی قسم کر کے آنا سدکے جا روک ناراج سبھان اللہ میں اپنی گل والے پاس آوا رب واد شری کمولہ سونا یہ عرش ارش نے تین عرش سونے رب نے بنا ارش ارش ملا رحمان بابا اللہ رحیم اتم جان جن مرضی تمے جان ککھ نہیں فیل لے سکتے اتوں اپنے مل پائی توجہ نہیں تھی میرا ڈٹ کے آل اللہ لگا نہیں آیا جرا گونج کے آل سب اللہ سڑک جاوا صرف اپنے سونے نے سڑکے جاوا اتنے اپنے ذاتی تگلے فرمائے ارش ت رحمان دے تجلے نے رحیم دگلے نے تین ارش خدا دے بسم اللہ رحمان گل سمجھی اتر لگا کر دیا آمد! بولو بولو بل بل بولو یہ سوچنا کہ مخلوق یہ کو... سوچنا مخلوق تے خالق دا فاصلہ ہے اتنے ہوا اتنا ہونا یہ ذہن ہے ایمانی نہیں تبج نہیں ہوگی اس میں چشتیا کہ میں نا حضرت سید موسا کلیم تو فراؤن کی گل السلام نے فروغ دے دے رب العالمین رب الرسمانہ زمین بڑا بڑا ذکر کیا فرون آخر گئے سنیا فر آپ نے وزیر ہامان ہوئے اے حامان،, یا حامان صلحا، اے حامان میرے واسطے محل بناؤ میرے اچھی بلڈنگ بناؤ جائیں جی چڑھ کے موسا جڑا گرو ویک موسا دے کون آکن لگا سراؤن اور اتوں آپ سمجھ لو کیا فران کا دہن مومنٹ کا ایک ہوئے گا توجہ نہیں ہوگی فران نے بنایا محل بڑائی بڑی وڈی وی فلوٹ اتر چڑھ پہ رب سونے نو دیکھ لگا نام مراد کیونکہ او لانتی کا زلم سلن سی, سی کہ رب سونے کے بارے مزاقی کر لگا لرب آخر ہے پیا میں کتنے تو ہیر چڑ گیا اتنے تیر کٹ کے اتنے مارا کہ میں رب نیا مارنا ہوں تیر الا سونا پھر اوے ہی اگوں او ایسا امل فرمایا پھر جس نام مراد ہو مگن ہو گیا اپنی گمراہی کھب گیا رب نے جڑا سا تیر لا کے تھلے سٹا دش ہو گیا جان لگا ویخیا جی موسالا اسلام دیکھا ترے رب نو میں مار دتا اے ذہن اے ذہن تو ہین فراؤن بے ذہن چاہیے فراؤن ذہن سی کہ اسے چڑھ کے تو میں نیڑے پہ ہو جا لے کئی پر اس بد بختوں پتہ نہیں سی بے وقوفا پہلے اسمان سے چڑھ جا تنو لبنا کھبنا دوے تے چڑھ جا کھ نہیں لبنا تری پہ چڑھ جا کھ نہیں لبنا تو عرش آدم کے دل فرد پہنچ جینو اتر رب نہیں لب سکتا رب سونا لبنا سن ہے تو پھر موسا کلو بیٹھے سبحان اللہ یہ بجیا پھرنا مجھے نہیں لگتا رہے تو فراؤن کا کوئی دین تبجو نی اگ خدا کے بندے شری کمر لال سونا سال آخلطان باہو کی دبان بولو بولو مدر آخو سبحان اللہ لوک ل آ کو سب ملا لوک کے جوان سخی سلطان بہو آپ فرما نے نام رب ال گل مزید بڑھاواں کھول کے سمجھا رب وہدا ہلا شری کم لونے ویسوں کی خاطر رب کی ایتھوں تر کے اتوں تر کے اوت ایتھوں تر کے کعبے نہیں جانا پ तय होंगे वाह वाह वाह ऐसा सफर रूहानी दे सफर इन आख रहे हैं रूहानी सफर आखबी सफर आख रहे ने इलमी सफर आख रहे हैं एक ऐसा सफर है जील कोई नहीं तवजो नहीं की बुरजियां नहीं लगिया गांधी گھٹھان جریبا نال نہیں ملی یہ سفرے فقیر سامنے نہیں بیٹھا ہوئے نہ ہلدا نہ بیٹھا بے نہ وہ آدھے مگر اپنے دل والا سفر جاری تہن مینو دستا وہ دیکھ بھی سفر روحانی جاری تو وجرگی पर इत यह गल भी समझाव दिल दो जन्ने बोलो बोलो बोलो किड़े दस सको एक दिल एडा सारा गोश्त का टुकड़ा बोतल की शकल का एक खब्बे पास प्या है سلوبری شکل دا ایک دل گوشت دا ٹکڑا ایک خالی بندے نہیں اللہ نے ہر جاندار شہر رکھا جل جی ہے نا ہر جانور yeah. ایک ایک دل ہے یہ دل دی اے دل لے. لیکن دل دی حقیقت نہیں اس دل وچ اللہ تعالی نے ایک لطیف نور دی مخلوق رکھی وہ لطیفہ لبانی آخر او ایس دل چیرو نا کہ ساری کائنات ڈر تک خود بینا لے کے بیٹھے ہو اس دل نہیں ایک دل ہر کسے نظر آتا ہے اور دل, کیسے دل والے نظر آجیب وہ ہے اصل دل انسان تے حیوان دا فرق اس دل نال. نا. اس نور والے دل یہ تو سارے کوئی لکھی ہے باندر میں بھی رکھا میں وہ چیاں پگا بنتے ہیں جہاں ہینو ہوں انہوں نے آدھے سیفی وہ جناب آئن حل جانا میں کہو تو بڑے آل جاری ہوا میں کھانا خراب ہوئے دل جاری بندہ جاری پورا ہلنا پیا میں ہلیا نہ دل جاری بے وفا یہ دل جاری نہیں تو نہ دل جاری ہون کا یہ من ہے دل جاری ہونا پیر سید میرے علی شاہ گوری دسا توجہ ہے کوئی نا دسا کی ہے دل جاری ہو مطلب میرے پیر تاجدارے دے دوڑا دمتوبات لکھے آ فرما نے دل جاری ہون کا مان یہ نہیں کہ آہ گوشت کا ٹکڑا بکی ہلن لگ پے یہ تو ہر کسی ہلتی پی ہے ہل نہ ہلے تے بند مر جاوے फरमाया मानना नहीं दिल जारी होने का मानना है बंदे दिल का ध्यान हर वक्त रहमान वाल रवे भावे डर होवे जान तो बनी हो लालच हो सारी कैनात दी मासाई बंदे दे दिल का ख्याल अपने लहमान तो किसी पासे ना जावे समझ लाएगा दिल जारी हो गया हो इस दिल जारी करने की खातर بجنا نہیں پہن سفر نہیں کرنا پہن اڈنا نہیں پہنا آسمان سے نہیں جانا پیل جا کی کرنا پہن عرف فقیر اللہ کا فرما ہے او دے سرکی سمجھ جی دیتے ر گولم کی تھا گولم کی تھا ملیا ہے کتھی ملم واہ بار سو نہ خدا دے بندے سن کے جاؤں اس واسطے یاد رکھ ل یہ علمی سفر ہوں المی سفر ہوں فرق سمجھ لے فرق سمجھ لے رب سونے کے پا کبھی رب نو اکا مبارک سرواری رب نل کی اکھ نا کہڑی دل کی آخر فرق بڑا اور دل دی اکھ نال بھی ویخن درجے ایک نہیں ولی ولی دا ویکھنا ہو رہے پھر ولیاں میں درجے پھر نبی کا ویخنا ہو رہے حضرت موسا کلیم اللہ اسلام بھی دل دی کی اکھ رب ویختے سن توجہی ہوگی تھی جڑا سوال تک کرتے سن یار نہ مینو دیدار کرا وہ اکھنا ویخن دا سی دل نہ تو میری حد وجہ ہوگی حضرت مولا علی مشکل کشا دا نام پاکیا پاک علی سرکار ایک شخص آخر دس جس رب کی عبادت کرنا کدی ویخیا ہی ہے کہ نہیں آ فرماؤں بے وقوف آؤ جنا چر دیکھا نہیں میں تو سجدہ ہی نہیں کردہ مٹ مینو جگا آپ فرما نے رب سر دکھان دسدا دل کی اپنے دل والی بنا لے دس پو گا دل والی بنا لے آپ پہ خدا دے بندے آج تھی مدنی سرکار نے جب جس رات جس رات نو, نو دیپ خدا دیم سونے کی دی دیپ فرمائی ہے اس رات نو حیبے خدا نال کی, کی گیا دل مبارک کڈ کے حضرت جبریل امین السلام سلاؤ سونے کی پات لونے کی دل مبارک رکھ کے چیرے ریا زم دم کا پانی پائے غسل مبارک دتا ہے ہزور مبارک نسل مبارک دے کے حدیث ہاتھ دل دل مبارک پھیرا جبریل امیر سلام نے دل مبارک دل پھر جڑ گیا وے سینے گنگ رکھا وے سینے پا کے ترک کے پھر ہاتھ مبارک پھیرا سینا مبارک جڑ گیا ہوے دی بدی کرنی ہے نور بھریا جا رہا وہ رب سے پا جو اچھا ایک طریقہ جبریلے امین والا اللہ دے خاص خاص ولیاں نو بھی ملد ہے تو ہے کوئی ہاں اے دل مبارک نو نڈ کے چیرنا غسل مبارک دے کے ویچ نور بھرنا یہ طریقہ کئی ولیاں نو بھی اللہ دن دا ہے غوث پاک کی اتنے گل سنا من لگا کس مطلب جی پیرگاؤں اس پاس ربانی امام ایک محسوس مکی مالکی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک اللہ دے, تیارے دے بارے کہ چا ان جت جٹوںگ پہ جڑی گئی گئی ایک جت تال جٹوںگ بکریاں چھوڑوں کھڑا ہے دریائے دجلہ دے کنارے سے دھید بکری پہ چار دے دو اللہ دے ببد فقیر دریائے دجلہ دے پانی دے اوپر ٹور دے گے آجی ہوگی لڑے ہوئے بکریوں نے چیڑوں پڑ کے واہ چ پایا جسے قسمت جاگے سچ آخیا کسی نے شک کرم داؤلی کترا کا میں دیوس نہیں दो बजुर्ग लगे आए ने जट की किस्मत बकरिया ने चरवाए दी किस्मत किस द जाग दीना लम्मा चापा है एक बजुर्ग राहस पा के दूजा बजुर्ग शायद शादी हूं की करते हैं राहस पाग हाथ मुबारक फेरते हैं जट के दे, सीने दे। सीना फट जाता है दिल मुबारक कट का फिर दिल कार दिल फट जाए दरिया लिया वाहवा मेरे गौस ना सदकेगा मैं एक कहता है वह तुस आख दौस पाक इसराइल तो रूखो नहीं میںگڑا ہاں میں کھول تو ہاں اجرائی پابند چک رہے اتنے پاؤ نہیں جامن دینا تین ہوں نہیں تھکتا توجہ نہیں ہوتی سانو کی پتا تہن اللہ ولی دی طاقت سے زور دا سانو خبروں نہیں اللہ علیہ جہ میرے سے پاک دی روحانی طور پہ اولاد نے پی اے نا دی شان پوچھنی آئی میرے مہیلی ورگے جانتے ہیں اکبر کا لکھتے نے اللہ دلی طاقت عشق اور محبت دا ایک کترا کھڑ کے عرش فرش رکھ چھوڑے نا ساری شہ پانی بن جائے توجہ نہیں ہوتی तू की समझना जड़ा दिल रब न पाई बैठा हों सिर्फ गलना आपोखे च मरीने कद भी साडे वर्गा नक् भी साडे वर्गा अखा भी साडे वर्गिया वेखने च भी जिस्मे वर्गा बस इतों ही लोग मरीद जी جنا فکیر بات تین ویخیا ہوں گا ہاتھ فرشتے جڑا زور, زور بابے فرید ورگے رب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ را مارفت تا ہی ہوئی تے قسم خدا نہیں میرے بزرگ مین فرمان لگے چشتی اللہ دے فقیر دے دل چ جنا خوشی ہوتی جی بنڈتے بنڈتے تو سارے خوشی مر <laughs> دے دے دل دل دے دکھ جا ہے درد ہوتا ہے جو درد بنڈے تو درد مر جائے <laughs> پہ چکی کرا سبھا لو بہت بہت سبھا لوگ کرنا کرے گاؤں سے پاک نے اور بکریا کے چھیڑو دل اسل دتا ہے پانی در وئی شہ بری نور ہے حکمت بری جڑا کم جبریل نے راہ محبوب خدا دے دل مبارک نالی کم میرے غوث پاک نے چرواہے دل کی ہے، ہاتھ مبارک پھیرا گئے دل جڑ گیا دل چک کے رکھ دیتا ہے उत्ते हथ मुबारक फेरिया सीना जुड़ गया बकरिया का छेड़े घर आए बस इनाम किया घर आद्या तक जितना अल्लाह के वलिया दिखता ने एक सच के अंदर सारिया पैदा हो रही थी इना एक करना एक तरीका جبریل توس پاک دے ہٹ مبارک کا ہے کہ سینا مبارک کٹیا چیریا جاوے دل جاوے جائے گسل جاوے بچ نور بھریا جاوے ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ بھی ایک ہے نور بھرن دا اللہ دیپ او کی خاطر او اللہ دا ولی کامل بٹھاوے اپنے مرید نو سامنے تے نگاہ مبارک اپنے دل کی وہ پاوے سینہ بھی جڑیا رہ جاوے تے اندر نور بھی بھر جاوے یہ عام طریقہ اسی طرح ہی ہے حضور میاں شیر ربانی شرپرالا اپنے برہ برا انہوں دے سن میاں گلام اللہ صاحب رامت اللہ علیہ تے میاں غلام اللہ صاحب رامت اللہ لائ سن اسلے ملازم بھائی اوری دے سن تو دے نہیں سن ایک دن وقت آ گیا جائے بکریاں دے سروائے آیا آپ نے فرمایا بھائی جی ارا کمرے چوے نا توجہ نہیں ہوگی بھائی لے کمرے داخل ہو گیا نگاہ مبارک فرمائی نا نہ بھائی اوری ہو گیا بے ہوش اٹھ دن ہوش نہ رہی ہوگی اٹھ دن ہوش نہ رہی تو موڑ ج منہ مبارک کی کچھ بولتے سن دے سن شیر محمد گرا اپنے بارے شیر محمد خدا اچھا پھر جدو ہوش آئی نا ٹکا تو سرکار نے پھر نگاہ مبارک دوبارہ کیتی ہوش ٹکا آئی تو فیر آن کے ایک لگے شیر محمد ہو رہے تے خدا ہو رہے توجہ نہیں ہوگی کیوں میں مثال دیا بولو بولو بولو ادھر ویخ ادھر شیشا چکنا نا سامنے چکد شیشہ بولو بولو جب شیشہ سامنے کرتے ہو تو ہے اچھا جب تسی اپنے منہ اپنی تصویر اور اکس کے اوپر नजर जमा उस वक्त शीशा नहीं दिसदा उधरों ख्याल जाता है हक सिर्फ देख रही होंगी आपकी तस्वीर तवज्जो नहीं देखी बोल बोल है मैं एड्डी वीडी गल कर लगा शीशे सामने कीता ते ख्याल किया ख्याल गया कि पास तवज्जो किधर हो गई تصویر آلے پاسے, تے شیشہ سامنے ہے وے, لیکن دستا توجہ نہیں سبحان اللہ کا ولیات جو پیا ون ہے نا اے حقیقت رب سونے نے اپنے تدلے ویکھن کی خاطر شیشہ بنایا جدو اللہ دا فقیر کسے دے دل توجہ دل اس شیشے تو جتہ ہو جی سرف رب والے پاس دیکھنا صرف اوڑی شر کوئی نہیں موڑتا وقد ہر پاس اللہ توجہ نہیں ہو جائے یہ نہیں بھائی آد نہیں تو شیشا بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن تمہیں دستا اس لیے نہیں جب تبجو کہڑے پسے ہوئے کی تھی؟ بول سب کلنگ بال سناؤں گئی سنا وا کبھی حقی کرتے نظر آ لباس میں کبھی اے حقی کزل نظر لباس سے مجاؤ زمیر کبھی آتی کتم کزل نظرالبا سے مجاؤ زمیر کیا ہزاروں سجدے تڑپی رہے ہیں میری جو گل اتار پہ جی اے جاتی ہے میرے خیال دماغوں کو اچھی گل لیکن میں مزید سمجھا کی کوشش کرنا ویسے ٹی وی وی سار دیکھنے دردان کی حقیقت لیکن میں ایک مثال دینا سمجھا کی خاطر بڑا توجہ والا سب ادھر ویکھو گفلت پتا کنو آ گفلت میرا جی پیک کرتا گل سنا وہاں نا گفلت پتا کفلت یہ آدھے آ زمانے ویکو نا زمانے ویکو زمانے میں کھب جاؤ میں مثال دینا تو مجھے نہ لوک لاؤ میرے سامنے کی پیا कैमराया मिस्तरी की कारीगरी इसे चाहिए सनोद इस हों कि नहीं हम वेख रहे दो तरह का एक वेखना इस आंदा कि सोहनी एक वेखना इनू आंदा यार बनाव कि सोना नजर दो लाई बैठे ने इन पर एक वेखना आंधा वाह नहीं वाह ایک دیکھتا ہے آدھا واہ ہوئے گاہ وا. توجہ, اکو اکو دو وا, وا. وا, توجہ ہو نہیں ہوگی نظر شاید دونوں ہے ایک ویکد آجا ویسد آدھا واہ واہ توجہ نہیں ہوگی لفظ ہے بدلے ہوئے کہ نہیں ہوں واہ نی واہ یہ بیٹھا گفلت چلے کیوں یہ دل دا دھیان پچھا نہیں گیا بھائی آکے اسے ویٹنی تھی سارے اس نے وہ سما نہیں رکھی کب ہے جب اندر انہوں نے اپنا فن وکایا توجہ اپنا فن جب وایا پھر ان جا ویس کے واہ نہیں بڑا پیاند یہ ہے اے غفلت یعنی دھیان ادا ہی ہے دے تو پشا ہی ہے برابر والے والے پاس وہ غفلت تو نکل کے مارے واہ فصلیں بیج ہیں روزانہ فصلیں بیجنے ہیں وینے نکلتی پیے پچی پیے جمدی پیے پھل پہ لگتا ہے फुल क्या लगद बच्चा क्या बनता है आ मरदा प्या है जमीन आसमान है सूर्य चढ़द चन्न चढ़ डूबदा तारे ने रात है दिन है कभी छोटी है कभी वीडी है मैं सोचा यार रब सोने इन मखरू क्यों बनाई हर वक्त नवी तो नवी शायद पैदा कर दार जुड़ी की سوچیا وجہ کی رب سونا چلو اصل جاندار بن گئے رب چند سورج ستارے رات دن وجنا کٹنا کیوں رکھا کہ میں اپنے زہر ہومی نہیں چڈنی تاکہ قیامت نا آخ سکے یاد لا تین کی پچھاندہ جڑی ہوئی پچھا تو نہیں چلو ترکتہ چاڑا سا روح ہے پھر چڑھتا پہلی بہار دے پتلا اے موٹا موٹا ہندیا ہندیا فکر یاد ہے اللہ <سؤال> نکل پہنچی کا بندہ پرسن جی کون ہے بہت بہت شبھا نا پرسن خدا بھی کر کے آنا ویت نکھنا بڑی واہ جی واہ بڑی سونی ہے آخری نہیں کفلت کہ اس خدائی نولا سے نگاہ رکھنی کہ یہ کچھ نہیں ہے تو واہ واہ واہ سونے تے کیے نے بنایا تل کا خاجا غلام فرید کوت مٹھن شریف والا آپ جا رہے نے کتی مجھ جاری توجہ ریگی ریگی پکا کتی آپ فرمانے لبا اللہ لبا تو ہو گئی فرمانے نے لبا ایتما خاجرا توجہ نہیں ہوگی تھی ہوں جڑے بد بخت ہیں بے وکوف چمر دن تو آخر خیال ہے گل کری یہ ولی نے جڑے کٹی خدا میں نہیں کھڑے توجہ نہیں ہوگی توجہ نہیں تھی کٹی نو خام نہیں کھڑا بہت لبا کو بولتی اللہم دبا گراری میرے نال منازرا ہوا اسلام آباد جنوفرآباد میں گوابی اس منازرا ہوا لاہور انٹرنیٹ کے ذریعے دکے نہ ہی نہیں لیا میں کیا منازرا سامنے آتا چاستا ہی آئی گل نا کی میں خیال تین خوبا ہی لگا بس بختا ایڈا ہی بے بکو فام کے بندہ تمجوایا کوئی نہ میں کیا بد بخار میں تینوں دوا مثال کسی دا بچہ سونا نکا بچہ سونا کوئی بندہ چکتا چک کے چک سبحان اللہ نکل جاڈے منہ کوئی نکل جا رب کہہ رہا ہوں اشارہ کر رہا اندر وا واہ نا کما لے بھائی نہیں لفظ گلے نہیں بول رہا صرف واہ جی واہ کما سبحان اللہ میں کیا بد بختا تو ہی دینی ہے ویخ کے سبح لوگ لا پہ بچے دن کا سیان کدھر کدھر تو ہے سبحان اللہ یہ نہیں پیاستا بچہ تو پا کے تو بجے آخر اللہ تا کے معلوم ہے بندے بندہ ویٹے مخلوط لوگ من ذکر یاد دل نکل آنہ ہے سبحان اللہ دے جاندہ رب تے قبلہ اے ہوئی نا تیرا میرا کسے ویلے دا كے ہویا اللہ ولی دا ہر وقت ہوں توجہ نہیں ہوئی سخی سلطان باہو فرما جو दम अब शेर दा मतलब भी समझाना दम किनों आते हैं साल किन आया, हाया, आया। दम यानी सह सा इंज निकले कि ध्यान अपने रब तो हटाया हो तो फरमाया साडा सह कुफ रच गया तवज्जो नहीं होगी क्यों کہ غفلت کفر صفت ہے اور یار دی یاد ایمان دی صفت ہے فرماندے جو سو دھیان رب واسطے اس غفلت کفر دم بچن دی خاطر سلطان فرما ہے توجہ کوئی نا سلطان دے نا نہیں سلطان فرما ہے چیر اے مرن تو پی لو نہ مرے کیوں ادھر دیکھ ادھر اصل و رن میں تو رن دلونے ویكھیے ٹی وی ٹی وی ہو گی گیو خلا وجہ کی سڈے اندر پیا نفس اس نفس نے خواہشاں نے خاحشاں بھی لذیذ چیزوں او نام مراد نفس دی خواہش دل کی اخ دردہ ویوں کے چیزاں خب گئے ہوئے دیا ادا نہ جان لگا ادا جب جانا سی اوت رک گیا جدو فکیر اللہ کا کرے نہ نگاہ تو وجہ ہوگی پھر بندے دیا خواہشاں نے مر جر جدو خواہش مردوں نے تے دل کی اکبال بولیا گے چشتیا ایک شاخ پھڑی ایک دن فڑی لگا ہی پہ جانا مینو اس پاس سواد بڑا پیادہ میں کر گی توجہ کلندر اقبال فرماؤں سیاد کا نخشیر ہے محمد کا چیل ہے سیاد شیر بھی شیر سم آئی فار سو نہیں اردو ہے کم اٹنشن سٹنڈی تیز بر ڈے والی ہے اس کو کیا معلوم علم کیا یہاں سوائے جہالت تو ڈنگر تو بغیر کچھ نہیں لیا گیا سودا علم کیا اقبال آخدے آ جڑی دنیا دنیا ہے ساری ایک کافر نو کر ہے شکار توجہ نہیں ہوگی کافر نو کافر کا یہ شکاری ہے مومن کا شکار ہے ات سڑک جانا ایک آرف سی فکیر اللہ د جن مولا روم نے زیارت کرائی طرح اللہ چڑھایا زبان کافر شکاری کافر نچد جال پا کے دنیا کافر پتا لینی ہے تو صرف کافر دنیا بن جا مومن ہوں نہ یہ دنیا دا شکار نہیں بنتا یہ دنیا نو شکار دا دا. کی مطلب او کا مومن جدو ویخد دنیا نو تے اے دے تو ٹپ دگاہ رکھد رب پہ اس واسطے وہ تالے بول مولا بنتا تالے بول مولا جدوں جدو ویخد دنیا تو یہ خوب جاندہ آندہ ہی باس اے نو تے ہی جانا آدی سارا کچھ بس اس کنجر نے ویکنا شیشے شیشے دے رہ جانا مومنٹ ہے شیشے دا بن جانا توجہ نہیں ہوگی دنیا کا کر کے یاد رکھنا دنیا کبھی موومنٹ نسا نہیں سکتی पसा, नहीं, नहीं क्योंकि अपने सोने रखनी साज साइंसदान आया है ना हां करके ना मुराद इस साइंसदान दुनिया दिशी हो तो छो रब भी कोई शाय है छो पर पिछा निगाह पहुंचे तो फेर तवज्जो नहीं रब ने एक योजा जानवर बनाया जिन्हों दिन नहीं दिशा तवज्जो नहीं तो कीड़ा जानवर आख दे जी चमड़ा आखे दिन तू सोचा ही रब ने इन का जानवर क्यों बनाया तो हिकमत है कि नहीं हिकमत है क्यों बनाया रब सोना यह जानवर बनाए ने इंसानों दिसाल वास्ते रब दसना चाहता है हूं ए चान नहीं वेख सदसा पुट्ठा नाम तवजी जिस चान दिखद इस पुटे न उल्टा नहीं दिखता फिर हई चमगा दर रबे करना चमकते पैन पर यह चमगा दर कदी वेख सकता جدی اکھ کھول دنیا قسم با لال شریف مولا جی تھی گمراہ ہو گئے اصا سمجھ دیکھو ترقی کر گئے اصا پہ گئے کبجو نہیں ہوگی میرے کو اگلے دن لاہور آیا آخر چشتی آخر ترقی کرنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے انگریز دیکھو ترقی کر گئے میں کہا پتر ترقی دا کی ماننا ہوں گا توجہ ہے میری گل دے جا دا جا دا ستے جا جاگو ستے پا بولو چلو جیندے جا بولو جیندے جا بولو کبلا اور سن، آندا ہے ترقی کرنے کے لیے تو ضرور پڑھنا پڑے گا نا میں آخیا پتر کی پیارنا آ ترقی میں آخر ترقی کا کیا کی آگے جانا تو وجہ نہیں ہوگی کھلے جا میں آخیا اگے جان واسطے ضروری ہوں کسی نیچے چڈ جانا کہندا ہاں میں کن دس اگے تو ہو گیا کافر تو پیچھے کون رہ گیا सवाल मैं दे लगा जवाब किस पासो लाया तू क्या फौकना यह तरक्की अंग्रेज कर गए कि बत्ती बना ले चान कर लिया स्पीकर बना ला, ला। गड्डिया बना लिया जहाज बना ला मशीनी बना ली सड़क बनाई पहलो कच्चिया सन अगे निकल गए نکل گیا میں کہ دس ہوں پچھا کن چوجہ نہیں ہوگی تھی ہوں سنگھی گٹی گئی سنگھی گئی گٹی ہوں دل چ جڑی گل سی وہ منہ نہ لیا وے. توجہ نہیں ہوگی تھی میں پتر تیری مشکل میں ہل کر لینا آہ. تیری مشکل میں ہل کر لینا دا کی میں گل ہے جہی کتاب لکھی کہ آج سے سو سال پہلے کے لوگ جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے میں کہ بجلی رسول بنا لبیاں آ کے کوئی نہ سڑک نہ بنا آکے کوئی نہ مشین انہیں بنایا آئی نہ بنایا اے نکل گئے اگے توں ترقی کر گیا نکل گیا کہ ہاں میں مطابق جہے نہیں بنا وہ پچھا رہ گئے جہے بنا وہ اگے نکل گئے نبی رہ گئے پیچھے کافر نکل گیا مینو دنیا اندر لحاظ سے میں کیا بدبختہ جن سمجھا کہ دنیا نبی کے خلاج گر سکتا ہے ایمان سفار ہے ندی سے دین میں بھی آگے ہوتا ہے دنیا میں بھی تحقیق توجہ نہیں دیتی تو سمجھ آئی نا کوئی نہ بولو بولو اونا موضوع کیونکہ موضوع ربیسی بندے توجہ فرماؤ ترقی دمان نہ بول ترقی دا لفظ کبھی نہ بولی کفر دنیا ایک اس لفظ دے اندر ایسا کفر اس خوب سمندر سٹے کمتا بن جائے تیروں سمجھا کوئی نہیں آپ فکر گوا بھٹے ایمام کی روشنی گوا بہتے ایمان نکلے جب آپ سوچیا کا فر ترقی آست رب کا قرآن انہوں نے فرماوے تباہی والے نے خسارے والے نے گاٹے والے نے توجہ نہیں کی ول ارشر اِن الانسان <فرماندار> فرمان بے سارے انسان فسارے گاٹے جی گھاٹے کے بچے نے تو صرف ایمان جمان عمل سالے والے دمان تمل ہوں رب کا قرآن فرما کافر گاٹے آپ آخ ترکیت نے قرآن کے مخالف بنے کے نہران ٹکر لی کے نہران ٹکر کھا کے مومن را وجہ ہوگی اسی واسطے آپ پا مرے پایا ایمان جو نہوت پیا پیا گئی اکبال آخ کلمبر لاہوری بندہ مرد اس لیے جب بندے دے وچوں نکلے جان پوم مرد اس لیے جب قوم دکل جائے فکر ہوں سانو فکر ہر شہد کی مک گئی نکل گئی ہے ایک ٹھنڈ بھی رہ گئی اس وقت ہاں اکبر آبادی فرما قوم ہال جمی نہیں क्यों अखे जमदा वो बंदा जरा ढेड चिकल आए असा आखिर मां के ढेड चिकलना तो आपने ढेड चाहिए हां अस मुद्दा मां का ढेड तो वाकई खा गए आपने ढेडे हजे खुबे ना सूमानदार लफने का पता ही कौन नहीं हूं कसम खुदा दी मैं हैरान हूं ایک ایک ہزار تے دو دو ہزار کا مجموعہ ہوا مولی مولی مولی مولی, مولی کشل ایک کمینے نو نہیں پتا لگتا کہ ایک کی پیا رکھد ہے میں اٹھ کی آخ گے تو مراد کا وہ ایمان چٹ کی جان سبھان لایا میں پہ کدے ڈارنے شروع کر دا. توجو نہیں میں رات تماشا ویکیا لاتی بہ لگی تکریفے نہ پڑے آدھا محفل پا کے محفل پاک آنے رب پاک کرم کما کو اللہ چٹ کینگرو ایبی نہیں بہت دیکھا آخر محفل پا کے چھوڑ والوں سے رب پاک نے کرم کمائے ہوئے ہیں وہ محفل پا کے چھوڑ والیا نے رب پاک کے اتنے کرم کمائے ہوئے یہ سب ایماندار کیوں کا جب اچھا یہ نظریہ رکھا کہ دنیا ترقی دن دوستی حاصل ہو گئی ترقی پا گیا ایمان آپ چٹ ہو گیا کہ رب کا قرآن آخر خسارے نے اصا آخی ہے ترقی نے رب نے قرآن بہ گیا مدد مقابل ایمان کتوں رہا ہوں چلے اس دنیا نولی اس دنیا مردار میں دیکھ کے صرف اپنے مولا کائنات کی بیٹ کر دیں اسے نہیں اے غفلت نہ ہو جانا غفلت تو باہر نکلنا کائنات رو بیٹھے سے کائنات سے مولا سے نگاہ رکھے اوجہ نہیں کہ نگاہ رکھے مولا نگاہ رکھے ہوں سمجھی دل دل مدنی سرکار لا چلا اسے پاس اللہ اپنی طرح توجہ سر مدنی سرکار دے دل مبارک غسل مبارک دے نورکمت بھریا گیا دسیا مدنی سرکار لال کی اس رب سونے دال جے دل دردار کرنا جے ہو رب سونے کے واسطے دلو صاف کرنا پڑنا گے یہسل دینا پہنا گے اللہ سونے نے فٹکے جاوا مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آ سرکار کے واسطے کرتے <سؤال> تو گل کر سکتا رب اوکھے سی کر کے جڑا جیڑا ہے رب سونا شا پوچھنا تور میں تور دستے جا کے مرسا کلیم اللہ علیہ السلام ہم کلام ہوں نے رب سونے نا. تو کیا رب سونا ٹور تو سی توجہ نہیں دیکھی تھی تو پھر وہ کھیتیوں کا بلا توجہ نہیں دیکھی تھی اس واسطے کہ اللہ سونا اپنی مرضی حکمت کے تحت دے مقام کرد مقرر اپنے مقرر بین دے حضرت جبریل گل کرنی ہو جبریل امی سا ہے توجہ نہیں ہوگی کتنے ہے پہ تے سدرا مقام جبریل مقام خدا نہیں ٹور مقام کلیم مقام خدا ارش مقام مستفا um. مقام خدا نہیں تاں بچھا کہ تاکہ برجے دا فرق ہو جائے علیہ السلام سلام گل کی موسا دا مقام دیکھو کہڑا مستفا میرے مستفا دا مقام دیکھو کہڑا توج نہیں تا کر کے آلہ ہر تمام سرماج بڑے لوگ سرکار فرما نہیں توجہ ہے کوئی نہیں وہی لا مکہ کہ مکی ہوئے سر آئی اس واسطے مقام مدنی سرکار دس بھی خاطر رب سونے آپ ات نرش سے دکھایا چند کراج کی بلا؟ سا سا پردے بڑنے سن لیکن جھن والے دا مقام اچا سی ام ہی اچی دی س جی ویکن والے کا مقام اچا سکی جتی سی مدنی سرکار ارشتے ہے اس واسطے قرآن اے فرمایا نور یار نہ سیر کرائیے یہ عقیدہ سوفیا اور اولیائے کرام رب سونے کے بارے نہیں آ سکتے رب کتنے توجہ نہیں کی تھی رب یہ بھی نہیں آ سکتے رب کیسا ہے ہو جائے کوئی شکل ہوتی توجہ نہیں یہ بھی نہیں آخ سکتے کہ رب سونا کچھ جسم ہوا ہے توجہ نہیں اے بھی نہیں آخر پاسے پاسا کیڑا پاسا میرے دے عقیدے کی کتاب ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہاں ہے کیسا کیسا ہے تو وجہ سے ہوں سدکے جاواں جڑے لوگ تبلیغ گھر گھر جا کے بسترے چک کے پجے پھرتے ہیں انہوں دے وڈیرے دا مقالا ہو رہے میں شاہ فاروق کے آزم بحترام والدین جمع فیصلہ باد اس تماشے لگے کھڑے یہ دائی خدا دی پتا نہیں ہے نام مراد رب سونے سمجھتے کی نے ہوں جہا سمجھے رب کی گو دے اس لفظ نہیں اس نام مراد نے ایمان دس لوکاں کے ایمان دا کی حال کرنا ہے میں خریدیا خریدا تہن دس گی بابا جی آمر خریدا کڑا نے بابا قڑا نے کھڑائی نلہ ہسالے سو سلا تھا رب تین کا تیسرا ہے تین کا تیسرا ہے یہ عیسائی کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں نا تین رب قرآن گل قرآن چاہیے مر قرآن ہی نہ خریدی توجہ اللہ نے پیاریا نکلے کفر کفر نہ بات کفر دسنا لوک کفر وہ دس والا بندہ کو آفر نہیں آتا توجہ نہیں ہوں اے ایمان نالنا ایک یہ مکالا میں دیکھا मालूम हुआ रै विंड वाले तो थडो इमानों फारग ने कितों फारग ने और वाकई सही गल है जिन्हू रबुल रबुल अमीन देक महबूब की खबर ना ना हो रब भी नहीं हो सकी जिन्हा रब देबीब अपने वर्गा समझा ना उन्होंने रब न अपने रन वर्गा समझा توجہ نہیں جگی اپنے سوچے نتیجہ ہی نکلے رب نو رکھتے نے گود پاؤ آ, آ, آ جا, جا رہا ہے آ رہا ہے میں کیا کا مراد کہ رب کازی ہے جڑا آ رہا ہے رب و لا شریک نو سمجھ ایک میں مکالا دیکھا دوجا ایک تو آئے تھا بتا ہاں جی وہ تھان تھانوکی بلا وہ آتے ہیں نا سر شاہ چی وہ بڑا وا شا اس دور کا سارے مذمت خاں جہے نے وہ اسے پڑھتے ہیں ناتا ایک کیسٹ میرے کو بھی کیسٹ میرے کو پی میں اگلے دن ضلع کالے تقریر سے گیا تو سپیکر والا لائک تھا تو اندر کھلا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے رب دارے رب کے رب دبیب دوما دارے ہاں جی اسے یہ لگتا ہے جی اللہ کوئی مراسی سمجھنا کسم خدا یہ بول دا رب نہ ایک دو لفظ سنا آئی دیا تین قسم نے بھائی وی تین قسم پہ بیان ہوں ایک رب حبیب کے کول جبری لوگ دوسرا حبیب کے دل دب لکھ دے تیسرا حبیب کن آواز آئے ٹرن <تصفح> <تصفح> نہ ہوتے ہیں سائنس بڑی ترقی کر گئی کتنا ترقی کر گئی جی اج آ کے ٹرن ٹرن ہوں فون کردہ یہ نبی پاک کے کن چودہ سو سال شال ہاں جی کہ <tils> نبی پوچھو ہلو ہلو مرا باوت تیری می نکلے وہ ندی موج کٹی تیرا شالا کیوں کام دا بیڑا گر کے سیو بربادی ہے چمن کے لیے تو ایک ہی کافی ہے ہر شاخ بیٹھا ہے انجامِ گرفتار کیا ہوگا توجہ ایمان دیکھیدار کیا رب مرادہ پہلو ہیلو دا مقابلہ جڑا ہیلو دا معنی سمجھ دے جی ہے مانا ہوتا جہانوی اللہ لو ہیلو معنی جان دے کوئی نہیں دے ہاں ہاں تنگلش دانا پوچھو ہیلو کا مانا ہے نہ ہوگریز آخر جی ہر گلنے والا آخر ہے السلام علیکم حکوم تے سلامتی ہے میں آخوا ہوں گا ہیلو ہاں بھائی اے خوش ہو کے آ گا ہاں جی ہلو جہانوی دوسوں لفظ کر لفظہ تو آپ جانا نہیں مانا کا کی پہ بننا یہ مطلب کی کیا بنتا ہے خدا سے بندے آ ایک ہوکر لایا پھر آدھے جافر قریشی ہاں جن میں آخا جافر نیاسی ہاں ساہور درد در در جاؤ نا سڈے لاہور درد جاؤ تو اتنے مراسی جہ وہ چار دن تو بعد قریشی بنتے ہیں اگلے مہینے وہ ہو سد ہوتے ہیں جی سد سر سد احمد خاں <laughs> سر سد احمد خاں سر بھی سد بھی ہے خان بھی ہے. <laughs> توجہ نہیں جگی تھی آپ ویکو جو خاندان کن رلے کھڑے ہوں جا سر قریشی وہ بھی دائی خدا دیڑ خدا دارے ہوئے ہوئے ہوئے مجھے دس رہے سن سن اتنے آیا قرآن عشق شریعت دا جھگڑا چھوڑنا دے شریعت میری طرفوں تھوک کے حساب عشق دے شریعت لڑائی بیٹھا پھر کسی بے لین سی پڑیا انہیں آخیا شریعت ہو گئی قرآن یہ لڑا ڈس کون ہے صحیح انہیں پڑیا بھائی بڑا برا دے شریعت دا جھگڑا چنا اشک دریت تے میری طرفوں دے تھوک عشق دے شریعت لڑائی بیٹھا ہے پھر بیلی بے لی سی پڑا انہیں آخیا ہوئے شریعت ہو گئی قرآن لڑن والا ڈس کون ہے صحیح فڑیا بھائی بڑا فڑیا توجہ بڑا اس فراڈ خدا بارے ان مقررہ سننے دی بجائے موت کے خو تو ہوا میں گناہ گنا گٹ ای سنن کا گنا وقت مسم اسپی جبزہ قدرت میری جان ہے کیوں موت خوہ تا نہ خسرے ویکن آپ سمجھیں گے تے گا کول جائے گا تے سمجھے گا جو دے رہے ہیں دین دے رہے ہیں تے او کفر دے رہے ہیں کفر نو دین ایمان سمجھ کے ایمان کو فارغ ہوں. رب واہ لا شریق مولا دے بارے دارے غلیظ کلمات شریعت متحرہ دے بارے یہ کوئی خنزیر ابو جہلت کہہ سکتا ہے مومن نہیں کہہ سکتا تبجو ہے کوئی نہیں مومن نہیں جو کہہ سکتا دعا کرو صدقہ مدنی تاجدار کا اللہ سونا سانو ایمان بچاؤ دی توفیق بخشے میرے کچھ موضوعات نمیں نم ضلع حافظ آباد تقریر ہوئی یہ شان پیر سیال یہ سن پیر سیال دشان خاجا او, او دا سواد دیکھو پھر کی اس ویلے نظارے اللہ سونا پھر کسی کس لیے بنا کسی کسے لے بنا دوسرا اقوام متحدہ جڑا وہ اجے اسلام دے مطابق مسلمان متحد تا اسا بنیا متحدہ مجلس عمل ٹھیک ہے فتوا اج دے اسلام کے مطابق جیویں اج دلوڈے پیر ٹریکٹر تڑے برے تھری سر بولدہ ہوں ہک نواز چلو تک نواز کی آدمی کافر کفر شیا کافر چلا مجھے روکا پو بھی کافر چلا پیو بھی کافر چلو کٹی کرو بھی کافر چلا موترو بھی کافی میں کیا خمبیرو ہوں شیعہ صدیق کم بن گیا ہاتھ ہاتھ مولی ڈیزل مولی ڈیزل جان دیں چاندو خدا دی. دو سپ سپ دو ممی. کدی کچھ کدیچ میں آپ میں کوئی نہیں میرا لال لال للہ میرے سنپا میرا لا الہ لال اللہ محمد رسول اللہ مانتا ہوں میں سید امان شاہ سید محروی علی حضرت خان میں بہترین کو مانتا ہوں جو کسی بیچ مدم سے بہت رکھتا ہے میں سوچی کو کھا کر دیار سکتا ہوں کبھی اپنا نہیں بنا سکتا ہمارا وہی ہے تو مستفا کے دشمنوں کا دشمن ہے مستفا کے غلاموں کا غلام ہے امام اہل سنت مجدد دلے ملت شاہ مدرواس آگے بریلوی آپ کے کوئی پوچھا گیا حضور ایتھے جماعت ارین ایک فلاحی کمیٹی بنیے فلاحی کمیٹی بنیے اسے تنظیم والی جی تنظیم ایک دو ہندو دی رالبان وہبیاں دی دس پوچھی کہ وہ بھی ایک ہے کیا ایسی تن ایسی فلاحی کمیٹی میں شامل ہونا جائز ہے آلہ حضرت نے فرمایا ننانوے کترے ہو گلاب دے دےک دے ایک کترا ہو پاب کا سارا پشاب بن گیا توجہ نہیں ہوگی میں اس امام نو مننا میں نتھو خیر نہیں مندا وجو نہیں جنا کملی والے امت کباڑے کر کے رکھ چی دے میں اس کو اتحاد بینل مسلم یہ جو گستاخ رسول ہے وہ جا کتیا نام سی کے پاے وہ لاکھ ریمانڈ کیا بوٹا سو لکھا رب تو رب دے پاس محبوب نو میںلہ کی مہربانی جے ایمان رکھا جڑا مڑ تے کدی نہ سودا کیتا نہ سمجھوتا کیتا اللہ کی مہربانی جتھے بھی تاں کر کے فقیر کسی دا کانا نہیں توجہ نہیں جی شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان جنہیں دیکھ شرمائے یہود اس شیر کا مطلب بتائیں مطلب تے وعدے ہیں وہ آنڈا ہے شہور مسلمان مسلمان کونی مسلمان کونی, کونی مسلمان? وہ آنڈا ہے سانسند مسلمان وے کے کونی اقبال آنڈا مسلمان کے سانسند وے کے کونی اے قدون ہے یہ مسلمان نے آکھے جنہوں تسان دے جے یہ مسلمان نے جنہ دی وزن میں تم ہو ن سارا شکل ویکھو تو انگریزوں والیاں تمدن میں ہلود رہن سہن ہندو والا رہن سہن ہندو والا طرز زندگی ہندو والا شکل وزہ کتا ویکو تو انگریزاں یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمایا یہ ہوتا ہے مسلمان نے پوری دنیا پر قائم رکھنے کے لئے لڑ رہا ہے بش نے کہا جب ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہماری تہذیب محفوظ نہیں ہو جاتی کیڑی بغیر تہذیب جیسے جرنا مرد سارا کھلا کھاتا ہوتا کمینے بے حیا نچن گان جنا شراب آ شیام ہوئے سود ہرام ہے جی کوئی حلال جانوروں والی زندگی کے اس کو محفوظ کرنے کی ہم لڑیں گے اور لڑتا پھرتا کفر دکھاتر باطل دکھاتر مرد مردہ تو جہنم جانا ہے وہ مرے لیکن اے مرن دیواری آ رہی ساڈے نہ چل رہی ہے دہشت گرد ہو اللہ نت ربھی پبن خالی نالے نو کوئی نام دہشت گردی دہشت گردی کون پہ دہشت گرد پبن سچ کہہ گیا ایک بار. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما جی پولیو دے قطرے آئے نا اتنے پولیو کے قطرے آنے پلادے توجہ نہیں جگی پلا تیل بھی اٹھو مولوی اپنے پاکستانی تو اساں آخو اسان اساں کترے پلا ہوں میں ویکنا بھی تھوڑے کترے کافر پیندے نے اور ہوں نہیں سوچیا کہ کی سڈے ہو رہا ہے کیونکہ سانوں اعتماد مولوی پہ نہیں کافر انگریز تس اس واسے ایسا نہیں سوچا جبکہ انہوں قطر ایسا زہر ملایا گیا ہے ایسا مادہ جس لار بچے بچی اگوں تو اولاد جمن دے قابل نہیں رہن گیا تاکہ پرلے بم مر جان یہ قطر مر جان جا دو روپیے کے قطرے مرے ان بام مارن دی لوڑ ہے تنا نہیں سوچیا ساڈے معصوم بچے سن عراق کتے کتریاں سن بندے بندیا سن بندیا سن ادارہ صحت نے خوراکی لوگ تڑپ تڑپ کے مرے نے تقریباً چودہ پندرہ لاکھ بچہ مریا انت مر گئے اسے آلمی ادارہ صحت کی بدماشی دن بچا دے پھر دنیا لنگنے نہ ہوجی आ, तेरा पुत्र मौल का उधर मोलविया बम शिया बम भाबिया सारे दें अच्छा इधर तेरा पुत्र लंघना ना हो नी आखते हो मुदे से सिंह उगते इकबाल आता दोम के मुर् हों एक हों वैन पाते कफन पा कीधा सट हों قبرستان دجا مردہ ہوتا ہے جہاں کپڑے پا کے تھری فی سڑک لگا لاشی لاشے کو پانا نہ کفن بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم کو دیکھیے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے سچ کیا گیا میںلہ ہندرس ہاں میں ڈیرا گازی خان تکریر سے گیا جام پور دے نار بستی چھینا اتنے بیٹھے ہاں بستی پولیو کے قطرے گئے افسر میں انہوں نے آخ پرل بم تو ادھر قطرے کی چکر ہے کچھ سانو تو ڈرامہ سمجھاؤ مجھے تس میں آخیا میں دسایا میں آپ ایسا مادہ ملایا جس ہزار بیماریاں پیدا ہون اگوں جنساں ختم ہوسم اساتی جبزہ قدرت میری جان ہے مینو آ سچ آخ حق کوئی کوئی تو میں تنخواہ تگاری چک لگا اس تنخواہ نبی سرکار دی امت کر سردی آخانہ پھرنا ہوں یہ گل میں اتنی و میرے کے سوا دسن میرے کو پہنچیا جان میرے کوبلا یہ نہ پولیو دے قطرے دے بارے اخبار ہے اخبار ہے ج چوبی اگست دا دن اخبار کدھن دا دے آیا کہ عالمی ادارہ صحت اہی جا قطرے پلار ہے انہیں پاکستانی نمائندہ جڑا بیٹھا ہے نا اسد دسیا گورنمنٹ پاکستان محن. کہ آ جے قطرے نا یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد دے اندر بنا گئے ایس چیز ملائیں گئی جان بچے ہزار بیماریا پس جانے خبردار ہو جاؤ اے آخ بار میرے کو دس والا کوئی چھوٹا نہیں آلمی ادارہ صحت وچ اقوام متحدہ دے وچ پاکستان دا نمائندہ جگہ بیٹھا ہے وہ کیا دستا ہے کہ بیماریاں بچوں کو مارن کی خاطر آخرا لکھا اخبار والے نے کہ عالمی ادارے صحت کے نمائندہ برائے پاکستان کے انتباہ کے باوجود اس غیر معیاری پولیو ویکسین کے قطروں کا استعمال اب تک ملک بھر میں کیوں جاری ہے ہوں میں دے کیتا سوال کہ جڑے قطرے بنا کافر دے دے نے یا اپنے آپ نے جے اپنے آپ نے دی دشمنی بھی اخیر کہ تیری گورنمنٹ ایمان دس گورنمنٹ پورے پیسے دے رہی ہے سکول کے منڈیا نے جاؤ پلاؤ دکے پلاؤ نہیں جڑا پلاوے انہوں آتے ہیں افسر آ جائیں گے تمہاری رپورٹ ہو جائے گی تو معلوم نہیں پیچھے گورا بیٹھا ہوا ہے انگریز گورے اتنے بیٹھے ہوں وے وے دفتر چر لے پلائے پلایا کہ نہیں پلائے پلایا جے ہوں جدو آؤ نہ بجائے سو سو قطرا پلایا جے ترقی لائیے دے ترقی نہ ہاتھ کھڑے کرو جنہیں ترقی لیں افسوس واقعی سچ فرمایا پا کلی نے بندے کے تین دشمن ہوں نے پا کلی فرما نے بندے کے تین دشمن ہوں نے ایک بندے کا اپنا دشمن دوسرا بندے دے दोस्त का दुश्मन तीसरा बंदे दुश्मन का दोस्त सकूल आतो गवर्नमेंट ये सा दुश्मन ने साडे यूद नसारा जैसे दुश्मन के बने ने दोस्त तो सानू की आदि ने मोहन मेरा ख्याल अगर इना जुर्म गल मेरी समझिए ایک بندہ مولوی مارے مول مارے ایک بندہ تو سارے مولوی دہشت گرد جیڑی پوری گورنمنٹ رل کے سکول کے بچوں بھی کٹھے رلا کے کون بھی پوری چودہ کروڑ لاکھ مالی خاطر گھر گھر جا کے روپیے اربا روپئے کے کچرے پلائے جاندے نے یہ حال امن پرست نے پر میں صرف دس میں طاقت نہیں لیکن دسنا دوست کا کم ہے کہ نہیں بول بول بول, بول. پر دسنا دوست کا کم ہے کہ میں دوستی دا حق ادا کردیا اینا لما موضوع پچھا بیان کر کے پھر یہ اے کن نکل جائے یہ گل کرنی لیکن تین تو سنا دیں سنائی اگا ہوں تیرے نصیب اپنے کرو نہ کرو بس دعا کرو اللہ سونا سانو پناہ دے اتے دعا کر داخم یار بس کرو خدا کے بندے ہو لوگ منتے مانتے اور پھر عورتوں لے کر منتے دینے جاتے ہیں عورتیں دربار پر جا کر چلے کاٹتی ہیں کیا یہ سب چیز جائز ہے بالکل جائز ہے عورت پا نو مہینے بیٹھی رہے نا دربار بالکل ٹھیک ہے کلی <oro> بالکل جتھے مرضی کلی بیٹھی رہے ہاں میرا خطوہ ہے بھائی اتوں سکول جا سکتی ہے گپ لا سکتی ہے پکنک مناسب مری جا سکتی ہے باقی درمارت نہیں جا سکتی شریعت تو پیو دی جی مرضی مروڑ جاؤ موتروے دل سے افسر بنی فردی ات گھر بیٹھا ہو موتروے دلیاں لوگ پینٹ شرٹ پا کے مکالا مل سکتی باقی دربار تو نہیں تھی جہو جی قوم ہو یہ فتوا توجہ ہاں جی ہوم مسلمان تو مسلمان کی عورت نہ مسجد جا سکتی نہ دربار جا سکتی توجہ نہیں کی تھی <مترجم> وہ ضروری ہے حج کرنے جاوے تنار محرم لے کے جاج <مترجم> نہیں <کی> تھی. <مترجم> اے واسطے فتو ہے اور کیا یہ جو دربار پر عرس کیا جاتا ہے وہاں مضامیر کے ساتھ قوالی ہوتی ہے اور ٹر لگتے ہیں اور عورتیں بغیر پردہ کے پھرتی ہیں دنگل وغیرہ ہوتے ہیں ایسے عرص میں جانا کیسا ہے بالکل ٹھیک جب سکول سارا کام ہوتا ہے اتنے ہی ڈانس پریٹا ناچ گانے سارا وہ تعلیم شعور ہے ترقی ہے سارے جانے پہ اتنے جانے پہ تعلیم جی مسلمان کی گل کرو تو مڑ کبلا ایسا ارس ایسا ارس جس ایک کام ہولی ارس مبارک تو جائز جو ایک کام ہو سارے آنا سمجھ آئی کہ نہیں یہو دے کے نہیں جانا چاہیے اگے پیچھے دربار سے حاضری دوں یہ دربار غیرتمند نہیں, راندہ, نہیں کر جاندہ اے پکی اللہ کیوں نہ پکڑ دینا میں اس پہ اگر موضوع سننا پورا موضوع لایا اس لاہور حضور دتا صاحب کے ارس مبارک کے اتنے وہ اگر موضوع اتنے میرے خیال ہونا من کو لیا اور ایک مولی نے کہا ہے کہ سر سید احمد چودہ سال کی عمر میں عالم بن گئے تھے وہ اس کو اس کی کرامت کہتا ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ جو جنت ملائکہ پر مر جانے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ شیطان ہے تو کوئی اپنے اس باپ کا وفاق کرتے ہوئے یہ کہنے والے کو لان تان کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے ایک وا بھی کریلا تیسرا وا بھی کریلا تو نیم چڑھیا کریلا ونجی کورڈا ہوں تو جو نیم سے چڑھ جائے और मुसीबत आदा मैं तीसरे दर्जे का भाभी हूं यानी करेला भी हां भाभी भी आं करेला भी निम से चढ़िया भी आमज कुलराधी नहीं पहुंचाया जाता दो दर्जे उसे एक कुत्ता दूजा हड़का हम तैन किता तो नहीं ना भज सकिया पूरी कौम का बिना गर्क सुशालाखाना खराब हो जड़ा मोर भी आके सर सैयद अहमद खान करामत आला اور مولوی بڑا واقع کافر ہے اس مولوی نکالا مل کے بوتے کھوتے مسیح تو باہر کٹ جا توبہ سر سور خان میری کیس پہ میرا موضوع ہے سر سید احمد کے کسی سر سید کے کفیات ایک بھول کہ اس سے کفر سنوان ہوو کہ اسنت کا منکر ہے دولت کا منکرے فرشتوں کا منکرے نبیاں دموزے کا منکرے نور باللہ کوئی شاید قرآن حدیث دی دین اسلام دی چھڈی نہیں جیسا انکار اس کنجور میں کیا ہوا تفصیل حکانی مولانا عبدالحق حقانی اختلاف ہے پر اس اختلاف کے باوجود اختلاف بھی آخیا کافر سنیا بھی آخیا اور لوگ بیوی کے ساتھ ہم بستری کے وقت یہ غبارہ استعمال کرتے ہیں کیا یہ چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شریعت پوچھ ہیں شرح پوچھ ہیں شرم نہ کرو ہاں جہاں مکالے اپنا تیوی روزانہ ملتے ہیں نا یہاں پہ شرم کرو نبی پاک سرکار کو شخص آیا حضور میرا جی کرتا ہے جناب کرانا آپ نے فرمایا اپنی مان کرے گا اپنی بہن کرے گا دا حضور نہیں میں کدی پسند نہیں کرمایا تو جی تسند کرے گا وہ بھی تو کسی بہن جدوں نے آپ شرح دے بارے شرم کیتے زمانے دے بہترین بے شرم بن گئے کوئی شرم والی گل ایسی نہیں رہ گئی ہے مسئلہ ہے کہ یہ چیز آ اے سب منصوبہ بندی دیا شیتانیاں نے کدیاں منصوبہ بندی دیا نظریہ فاسد اور رانتی پہ آبادی بڑھ جائے گی پھر مشکلات آئیں گی کہاں سے دنیا کھائے گی یاد آپ بچے دو یا اچھے چھوٹا گھرانہ زندگی آسان اور نظریہ کفر کفر ہے ننگا ہے اور یہودیاں اس واسطے منصوبہ بندی شعیت مسلمانوں دی آبادی ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ تھوڑے کسے دے دو پتر نے دے یارا اور دو والا یارا دوارہ نہ لڑکا جب یہ تھوڑے ہونے ہو گئے نہیں یہ انہیں خود لکھیا میرے کو وقت نہیں یہ بھی میں رالے بن موضوع آ چکیا وضاحت میں کر چکیا توجہ اللہ کی مہربانی میرے, میرے خیال دے دنیا کوئی ایسا فتنہ نہیں ہونا جس کے اتنے چشتی کا موزوں آیا وہ اللہ اے اللہ سونے کی مہربانی ہاں سر سور خان کی دہڑی کے بارے پوچھنا دہڑی اس واسطے نہیں تھی رکھی سنت رسول او سکول والے رکھتے کونی تو کتنا یہ تو دہڑی لکھے کے لا نام مراد نا ایتھے سی رسولی گلی گچی دیکے دے رسولی سی تھوڑی تو تھلے नारी रखी के लुकी नारी। नहीं तो मैं मुरादारि रौला हो रिखी है लिखी है गल हजाते जावेद किताब लिखण वाला अलताफ हाली है जहां खास इनका दिल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक पढ़ाता सी दे बंदियां के पास पढ़ना या उनके पीछे नमाज पढ़ना जी कैसा है बिल्कुल ठीक हा जद अंग्रेजा को पढ़ना योधियों कोल जाए तो मुड़शीया तो मृदाइया तो वादिया कोम है ठीक है ना मेरे जवाब तो मुड़सिदे साधे योदेन जवाब तो मसदे साधे किसी भी बद मजहब की बद अमल को बंदा नहीं पढ़ सकता سلو سلو نبی پاک بھی پڑنا جاگ نہیں تو کتنے بیٹھا بلکہ نبی سرکار کی میں برے بندے مال سے بڑھنا جانگ نہیں دیکھ سال سالگرہ انگریزوں کی رسم ہے اس کو ادا کرنے والوں کی کیا سزا ہے مول رشید گنڈو دو بندی نے فرتابا رشید لکھیا ہے کہ سال گرہ کرنی جائز ہے تو میلاد کرنا حرام ہے اپنا <تصفح> پت سال گرا کا کی مطلب ہے کہ ہر سال اپنے بچے جمنے کی کرنی تو تک کی کر دینے بکرا نک یہ تیری دیسی سال گرا ہو سکے اپنے ولسی سال گرا دی گال کرنا وہ مر کے خوشی ہو رہی ہے پہلا مرادہ سال گرا سال گیا گر زندگی دا وہ ہو گیا موت کے تو خوشی کھی تو ہر بڑی مان گئی آخلا بھائی سال گرا کرنی ہر سال اپنے پتر دی چوڑیا انگریزوں کا کم سے کیک کٹنے اس میں کوئی حرج نہیں نبی سرکار کا ملاپ یہ ہے شرکت لگے کافروں کی مشابت ہے اور جائز نہیں ہے سال گرا کرنی ایک کفار دی مشابت حرام حرام حرام, حرام تاں دے پتران دے تر گئی محرم عورت سے ہاتھ ملانا بات چیت کرنا کیسا ہے لگتا سارے سوال ہی بارے پوچھتے ہیں الیکشن سے کھلوتی ہوئے بخت اتنے ہاتھ بھی ملائی کھڑی ہے سارا کچھ سکول ماسٹر थैंक यू वेरी मच और खरी औरत आजादी के रास्ते पर है कैसे रास्ते थे आजादी के रास्ते थे गुड मॉर्निंग गुड बाई गुड मॉर्निंग गैर महरम मर्द में आज वरना ندی شریعت کافر جیسے جیسے کل جیسے ہاتھ ملاوے اس بغیر آ کے ترقی نہیں ہوں یہ بغیر ترقی ہوں نہیں مولوی آ یہ تو ہے